پہلے ہی آپ نے مائک لگا لیے نا بیمار کی عیادت بیمار کی عادت کرنے کا سنت طریقہ ہاں بھائی بیمار کے لیے جائیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کا مزاج پوچھیں اور اس کے لیے دعا خیر کریں اور جب بھی کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرنا بہت ثواب کا کام ہے اور احادیث مقدسہ میں اس میں ایک باپ بھی متعین کیا گیا کہ مریض کی عیادت تو مریض کی عادت اس سے محبت بڑھتی بھی ہے مزاج پورسی کا ثواب ہے تو جانے کے بعد زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے کہ وہ مریض کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے اسے مایوسی ہو بلکہ اس کو ہمت دلائے اور زیادہ دیر بیٹھنے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے لہذا جلد از مریض کی عیادت کرتے وقت مناسب بیٹھ کر اور واپس آ جا اور یہ بہت ثواب کا کام ہے